مرانا مختار مورالدین کو حضرت اللہ بنیالی سے و مختلف و موضوع و دا و دا ام بی تری دا پارا زمنگ دکان پتہ اشاد تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز ڈرک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازان اس دا مین چوک جہانگیرہ رو سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس سبحان اللہ پھر ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہا سبحان تبلیغ کرنے میں کعبے کے اندر پہلا نمبر ہجرت کے سفر میں ابو بکر کا پہلا نمبر بدر کے میدان میں پہرا دیتے ہوئے ابو بکر کا پہلا نمبر کبوک کے چندے میں تبوک کے چندے میں ابو بکر کا پہلا زور سے بولیے ابو بکر کا پہلا نمبر عد میں ابو بکر کا پہلا نمبر اور جب میرے نبی کا آخری وقت آیا اٹھنے سے معذور ہوئے میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر سالی سل بن آس ابو بکر کو کہو میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نواز پڑھائے ابو بکر کو کہو میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے اٹک کے لوگوں جب میرا نبی یہ کہہ رہا تھا حضرت علی کہاں تھے بولو مدینے میں یا مدینے سے باہر بولو مدینے میں حضرت علی کہاں تھے مدینے میں عقیل کہاں تھے, کہا تھے مدینے میں حسن کہاں تھے مدینے میں حسین کہاں تھے مدینے میں آپ کے چچا عباس کہاں تھے عباس کہاں تھے, کہا تھے مدینے میں عباس کا بیٹا عبداللہ عبید اللہ فضل مدینے میں چچا کے بیٹے مدینے میں نوازے مدینے میں چچا مدینے میں حضرت علی مدینے میں میرے نبی نے کہا میرے رشتے دار پیچھے ہوں گے ابو بکر آگے ہوگا رشتے داروں کو پیچھے کیا ابو بکر کو سنیے ایک روایت حضرت ابو بکر موجود نہیں بلال نے حضرت عمر کو آگے کیا دیر ہو رہی ہے نوال پڑھائیے تکبیر ہوئی اللہ اکبر یوں مہراب ہے چاند فٹوں کے فاصلے پر میرے نبی کا حجرہ ہے جس کی کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے اس پہ کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر آواز حجرے میں پہنچی میرے نبی نے محسوس کیا آواز میرے یار دیتے نہیں آواز میرے یار دیتے نہیں نبی پاک نے وہاں سے کہا لا لا لا نہیں نہیں یا بلہ اللہ بل مو میں نونا انکار کرتا ہے دھرتی پہ مومنٹ انکار کرتے ہیں مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کو مانتے ہیں ابو بکر کو کہو میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے ایک دن جو میرے نبی کی طبیعہ اسمبلی فرمایا نماز ہو گئی ہے نہیں یارسول ہاں نماز کھلوتی ہے فرمایا وزو کرواؤ میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اتا کے بو میرے یہ جملے ذرا سننے سنو گے سمجھ بھی جاؤ گے سننے ہیں نا پھر سبحان اللہ بھی اتنی زور سے کہنی نہیں اگر سمجھ آ جائے تو تبیت سملی دو آدمیوں کے سہارے میرے نبی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے پاؤ مبارک زمین پہ گستے ہوئے آ رہے ہیں نا تاتی ہیں کمزوری ہیں, ہیں، نکات ہیں قدم اٹھائے نہیں جاتے دو آدمیوں کا سہارا ہے پاؤں زمین پہ قسطیں ہوئے آ رہے ہیں اس طرف کے صحابہ نے ابو بکر کو اشارہ دیا نبی آ گئے ابو بکر کو بھی محسوس ہوا کہ نبی آگ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے سچا عاشق جو تھا سبحان اللہ نبی آ گیا نبی نبی آ گیا اب ابو بکر مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائیں نبی پاک نے ابو بکر کو ہٹتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا مکا ناکا طالب علموں ذرا غور کرنا ہے مکان کا یا ابا مکان کا یا ابا مکان اکا یا ابا ابو بکر کھلوتا رہے ابو بکر کھلوتتا ہے ابو بچر رہے رہ رہ میں نماز پڑھا نہیں آیا اے دیکھنا آیا تیری امامت کا منکر کون ہے میں <تصفح> تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تیری امامت کا منکر کون ہے ذرا لفظوں پہ غور کیجیے ذرا لفظوں پہ غور کیجیے ٹھہرے یار ذرا لفظوں پہ غور کیجیے ہے توجہ آپ کی مکان کا مکان کا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے اللہ اللہ میری جگہ پہ کھلوتا رہے نئی نئی فرمایا مکان کا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے اس جگہ کو میرے نبی نے ابو بکر کی جگہ کرا رہا۔ لیکن ابو بکر نہیں کھڑا رہا سچا عاشق تھا نا پیچھے ہٹا یہ نماز نبی پاک نے پڑھائی ابو بکر مکبر بنے بعد میں نبی پاک نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا کھڑے رہو پھر تم کیوں کھڑے نہ رہے ابو بکر نے کہا ابو کو ہافا بے پتر کی ضرورت حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان کنیت ابو کو ابو کو پتر پی ضرورت جتھے نبی ہوئے وہ کھلو کھلوبے اے تو پاکستان کا کے جڑا کہتا ہے دم بدم پڑو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن کہندا یا رسول مسلہ میں نہیں چھڑنا مسلح نبی حاضر خدا گوا ہے میری مسجد میں میرے استاد آئے میرے مرشد آئیں اللہ کی کسم میں انہوں کی موجودگی کی ضرورت نہ کروں خدا گوا میرے استاد میرے مرشد میرے پیر میرے کوئی بزرگ آ جائیں مسجد میں ان کی موجودگی میں میں ضرورت نہ کروں مسلح مرشد کے حوالے کر دوں عجیب عقیدہ ہے تیرا نبی حاضر نازر ہے مسلح ایک بات کہوں گا ٹکوا لو سمجھ جاؤ گے بات بڑی عجیب ہوگی اور آپ او اردو میں کہوں چلو اردو میں کہتا ہوں نہیں اردو وہ کچھ سراد کے لوگ ہیں بہت سردی سے جاویے جاویت سارے پش تو بولتے ہیں سب پہلے کھ نہیں پینا علاج تو یہ اتنے آن تو انہوں نے ٹھیک پجابی سنائی ایسی پنجابی انہوں دے سرا دے اتنے گزاری بات حاضر کا مینا موجود ناظر کا مینا دیکھنے اور کہاں یاد آئے سیدا اللہ شاہ بخار شاہ تیری ہی کوئی امیر شریعت تیری عیسائی کو نہیں اللہ تیری قبر کو منور کریں سنیے گا شاہ جی کیا کہنے لگیں شاہ جی تو پھر شاہ جی دلی میں تقریر کر رہے ہیں سعیدہ اللہ کا اللہ کا نہیں حسن نظامی ایک مشہور نام ہے ہندوستان کا اردو ادب کا بڑا ادیب ہے وہ ذرا میم شین ریک کاف تھا نیم شین حسن نظامی کھڑا ہو گیا اسا کہ شاہ جی یوسف دے براما یوسف کا سجدہ نہیں کیتا آپ کہتے ہیں کسی کا سجدہ جائز نہیں یوسف دے یوسف کا سیدا نہیں کیتا سناٹا چھا گیا پھر امیر شریعت بولا امیر شریعت نے کہا حسن نظامی بہ جا یوسف دے براہواں اگے کہڑے چنے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کی امیر شریعت امیر شریعت. امیر شریعت کیسا جواب دیا امیر شریعت نے کیسا جواب دیا نہیں کیا میرے شریعت کی کون سی بات آپ کو سنانے لگا تھا یار حاضر جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی عجیب بات ہے نبی حاضر ہے کیا کہتے ہیں نبی ذرا بولو نبی حاضر ہے شاہ جی نے کہا یہ توہین ہے یہ توہین ہے شاہ جی نے کہا میں سیشن جج کی عدالت میں گیا ذرا سننا ذرا میں سیشن جج کی عدالت میں گیا میں نے اندر جھانکا ریڈر موجود تھا سیشن جج نہیں تھے میں نے ریڈر سے پوچھا سیشن جج کب حاضر ہوں گے تو ریڈر کہنے لگا شاہ جی تن بولن دی تمیز نہیں جج حاضر نہیں ہوا کرتے مجرم حاضر ہوا کرتے ہیں جج حاضر نہیں ہوا کرتے جج کے بارے میں کہتے ہیں تشریف ہو لے آئے شاہ جی نے کہا میں وہاں سے اٹھا کالج میں پہنچا ایک کلاس روم میں گیا میں نے اندر جھانک کے طالب علموں سے کہا پروفیسر کب حاضر ہوں گے انہوں نے کہا شاہ جی پروفیسر حاضر نہیں ہوتے طالب علم حاضر ہوتے ہیں میں پھر خانقاہ میں گیا میں نے پوچھا پیر صاحب کب حاضر ہوں گے مریدوں نے کہا شاہ جی پیر صاحب حاضر نہیں ہوتے مریدوں حاضر ہوتے ہیں شاہ جی نے کہا کمل آلہ حاضر نہیں ہوا کرتے ادنا حاضر ہوا کرتے تو نبی نو حاضر کر لے نے نبی کے بارے جملے بولے نبی حاضر ہے نبی حاضر ہیں پھر ناظر کا کیا معنی ہے نظر سے کیا معنی ہے دیکھنے والا نبی حاضر بھی ہیں نبی ناظر بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اٹک کے لوگوں ایمان قبول کر کے جو لوگ میرے نبی کو دیکھ لیں کیا بن گئے صحابی زور سے بولو صحابی اور اگر وہ صحابی نبی نہ ہو اس نے تو نبی کو نہیں دیکھا وہ کیوں صحابی بنا نبی نے اس کو دیکھا صحابی نبی کو دیکھے صحابی ہو گیا یا نبی اس بندے کو دیکھے تو وہ مومن کیا بن گیا کلمہ پڑھنے والا کیا بن گیا کلمہ پڑھنے والا کیا بن گیا نبی نے دیکھا صحابی بن گیا پھر میرے نبی نے ابو جہل کو بھی دیکھا دیکھا یا نہیں دیکھا ابو جہل صحابی بنا بنا کیوں شہباز عبد عبداللہ ابن نے صحابی بنا ابو لاب صحابی بنا ابو جار صحابی بنا کیوں میرے نبی نے دیکھا صحابی نہیں بنا عبداللہ ابن عب نے نبی نے کو دیکھا وہ صحابی بن گیا میرے بریلوی بھائیو اگر نبی تمہیں دیکھتے ہیں تو یا دعو کرو صحابی بندہ. نہیں دے دو میں سے ایک راستہ اپنا لو نبی نے تمہیں دیکھا جنتے ہو صحابی گل ٹھیک ورنہ ابو یہ بھی کوئی عقید ہے نبی کے حاضر ناول والا بھی کوئی عقید ہے جو آپ نے اپنا لیا ابو بکر ابو کو کے بیٹے کی یہ ضرورت کہ نبی موجود ہوں اور وہ مسلح پہ آئے بات دور نکل گئی کتنی جماعتوں کا ذکر ہوا مومن کافر منافق بیس آیتوں میں تین جماعتوں کا ذکر ہوا آیت نمبر اکیس شروع ہو گئی ذرا توجہ کیجئے گا ذین میں خیال پیدا ہوا مولا یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں کس نقطے پہ آ کے بنتی ہیں زر کا جھگڑا زن کا جھگڑا زمین کا جھگڑا تخت کا جھگڑا حکومت کا جھگڑا اقتدار کا جھگڑا کس جھگڑے پر کس بنیاد پر کس مسئلے پر یہ تین جماعتیں بنتی ہیں ماننے والے نہ ماننے والے درمیان میں رہنے والے اللہ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ سناؤں آؤ تمہیں وہ مسئلہ سناؤں جس مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ کتنی جماعتیں بنتی ہیں ابتدا میں دو کافر مومن جب مومنوں کو قوت ملے اقتدار ملے مالے غنیمت ملے تاتھ ملے تو پھر تیسری جماعت بھی بنتی ہے آؤ تمہیں مسئلہ بتاؤں یا یو ہم ناراض او لوگو او بدو رب عبادت کرو کس کی رب کی اللہ نے دابے کے اندر دلیل دی او بدو رب او, او بدو عبادت کرو کس کی غائبانہ پکار کرو کس کی سیدے کرو کس کے نظر و نیاز دو کس کی عبادت کرو کس کی لا عیسا ماں مولا حسین علی لا عیسا ولا ازیر بلا ابراہیم بلا اسماعیل بلا لات بلا عزا بلا مناط عیسا کی نہیں ازیر کی نہیں ابراہیم کی نہیں اسماعیل کی نہیں فرشتوں کی نہیں عبادت کرو تو صرف میری کرو کیوں میرے اللہ تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہیں تیری عبادت کریں حضرت ازیر کی نہیں تیری عبادت کریں حضرت موسا کی نہیں تیری عبادت کرے حضرت ابراہیم کی نہیں تیری عبادت کرے مائی مریم کی نہیں اس کی کوئی دلیل پیش کر اللہ نے فرمایا اللہ جی خالہ کا اللہ کا میری عبادت اس لیے کرو کہ گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جما کے میں نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے میں نے تمہیں کیا, کیا؟ اپنی عبادت پر توحید پر اللہ نے بطور دلیل پیش کیا انسان کی پیدائش کو آگے سنیے گا ولزی نم قبل صرف تمہیں نہیں جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے تمہاری توجہ ختم کر دوں آئی آئی آئی آئی. بات تو اب آئی تھی یار ولزین امن صرف تمہیں نہیں تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا توجہ چاہوں گا مولانا حسین علی کا مینا بتانے لگا ہوں سنیے گا اور سر دھنیے گا کیسا خوبصورت مینا کیا مولانا حسین علی نے ولدین من قبلکم کون تیرا باپ ولدین من قبلکم کون تیری ماں ولدین من قبلکم کون تیرا دادا تیرا نانا تیری نامی تیرا پردادا تیری اوپر والی نسل تمہیں بھی میں نے بنایا تیرے آبا و اداد کو بھی میں نے بنایا مولانا حسین علی نے مانا کیا مولانا حسین علی نے مانا کیا مزری آ گیا بویں لوگوں عبادت میری کرو عیسا کی نہیں عبادت میری کرو مائی مریم کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ازیر کی نہیں کیوں میرے اللہ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا بلزینہ من قبلکم اور میرے سوا جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا جن کی عبادت تم کرتے ہو من قبلکم سے مراد اب کون ہے عیسیٰ مائی مریم حضرت ابراہیم حضرت لات لا، منار ازا جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کو بھی تو ہو سکتا ہے یہاں کئی بندے ہوں جو یہ کہیں مولانا حسین علی نے یہ معنی کہاں سے کر لیا کیا دلیل ہیں مولانا حسین علی میرے دادا استاد ہیں میں نے شیخ القرآن سے پڑھا شیخ القرآن نے مولانا حسین علی سے پڑھا میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا میرے والد صاحب نے مولانا حسین علی سے پڑھا میں نے حضرت قاضی شمس الدین سے پڑھا حضرت قاضی شمس الدین نے مولانا حسین علی سے پڑھا میرے دادا استاد ہیں مولانا حسین علی انہوں نے مانا کیا ان کا پوتا شاگرد ان کے مانے کی تائید دو. قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہے سورت لیں دوسرا رکوع ہے سورت لیں دوسرا رکوع ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے سوا جن جن کی وہ پکارے کرتے ہیں تعظیمیں کرتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں ان کی دہائیاں دیتے ہیں ان کو صدا لگاتے ہیں ان کی پکارے کرتے ہیں لا یخلکون سیل لا یخلکون شیل انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ ہم یخلکون بہم یو خکون وہ خود دو زور سے بولو انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا شعیل تنوین قلت کے لیے مکھی بھی نہیں بنائی مکھی کا پر بھی نہیں بنایا مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنائی درخت کا ایک پتا بھی نہیں بنایا لا لکون اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بہم یو خو خا کیے گئے ہیں اموات امواتر اتنے ذرا ہول ہی آخری گیا تم امواتم وہ نے نہیں انہوں نے پردہ کر لیا ہے انہیں برکہ بٹا لیا ہے اموات اموات کیا ہیں ہے اموات وہ کیا ہیں مردہ ہیں مولا مردہ ہوں جڑا زندہ نہ ہو موت حیات مقابلے میں جو میت ہوگا وہ ہی نہیں ہوگا مولا اگوں کیوں آخی آئی گئی روحیا وہ مردہ ہے مردہ گئی آہیا زندہ نہیں مولا مردہ ہوں ہورہ ہوا زندہ نہ کیتی کی اللہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا تھا لوگوں نے کہنا ہے انہوں کی موت ہو رہے ساری موت ہو رہے ان کی موت اور ہے ہماری موت اور ہے موت موت میں فرق ہے اللہ نے فرمایا جہی مرضی موت مان لے زندہ کوئی نہیں امواتن وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں کتنا پروپگندہ کیا جاتا ہے یار آج ہمارے متعلق وہ oh, جی اے نبی پاک نو میت آخ دے گے توبہ توبہ جی توبہ جی نبی پاک نو میت جی نبی پاک کو میت کہتے ہیں ایشاط والے بڑے گستاخ ہیں یہ بڑے بے ادب ہیں یہ نبی پاک کو میت کہتے ہیں میں نے کہا میرے دوست میت کہنا گستاخی ہے تو چل میرے ساتھ میں تجھے ابو بکر کے دربار میں لے چلوں جن کے عشق کے دعوے کرتا ہے جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں جن کی صداقت کے تھررے اڑاتا ہے جن کا عالم بلند کرتا ہے چل میرے ساتھ اٹھا حدیث کی کتابیں نبی پاک کا انتقال ہو گیا آپ کا جست اقدس سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا ابو بکر آئے اجرے آشا میں گئے نبی پاک کے چہرے سے پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا اور نبی پاک کے ماتھے کو چوما نبی پاک کے ماتھے کو بوسا دیا سیدھے کھڑے ہوئے اور نبی پاک کو دیکھ کے کہا تیبت ہی و کا تب ہن بولو یار تب تہین تب تی و میتن تیری زندگی بھی پاکیزہ دا تیری موت بھی پاکیزہ تیری زندگی بھی پاکیزہ تیری موت بھی پاکیزہ یہ میت سب سے پہلے نبی پاک کو کس نے کہا ذرا لانا صدیق اکبر تے فتوا وہابی دا آخ ابو بکر نو وہابی تے تیری خوش جائے رکابی کے کہ دیکھنا جس نے کہا طبت ح میتن اور مسجد نبوی میں آیا تو حامد اللہ سمسل عالم نبیے اللہ کی ہمد و سناگی نبی پاک پہ تو فہدرود سلام بھیجا اور پھر کہا او ہنس من کان امکم یا بد و محمدن فعن محمدن کد ماتا یہ ماتا کا لفظ نبی پاک کے لیے سب سے پہلے کس نے کہا تھا بولو زور سے بولو یار سب سے پہلے یہ لفظ کس نے بولے ہم الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں گالیاں نکالنا ہمارا وتیرہ نہیں ہے مجھے آج بڑے لوگوں نے یہاں بتایا فلاں مولوی صاحب آئے تھے فلاں مولوی صاحب آئے تھے فلاں مولوی صاحب آئے تھے فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا میں سن سن کے حیران ہوتا رہا کہ یار جو جملے میں بند کمرے میں بیٹھ کے سنتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہوں جب مولویوں نے منبر پہ بیان کی ہوں گے پبلک نے کیسے سنا ہوگا المن کم رجل ال بریلویو رجل رشید کوئی <t> بندے دا <t> پتر ہوگا <t> کوئی پروفیسر کوئی ٹیچر کوئی وکیل کوئی تاجر کوئی سمجھدار مولوی صاحب کو کہ کیا کردار خوشی کرنے میں لگے ہوئے ہو کسی کے بزرگوں کو گالیاں کیوں نکالتے ہو شیخ القرآن ہزاروں مواہدین کی دلوں کی دھسکن ہے اور ہمیں وہ جان سے زیادہ عزیز ہے اور وہ ہمارا محسن ہے کیوں نکالتے ہو گالیاں بار بار ان کو تانو تشریح کا نشانہ بناتے ہو جو اٹک کی انتظامیہ ہے وہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی کہ ایک آلم سٹیج پہ دوسرے عالم کا نام لے کے بکواس بازی کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتا ہے علماء کرام اے علماء کرام خدا کے لیے ملکی حالات کو دیکھیے ایسی زبان استعمال نہ کیجیے اپنے میں اور بدماشوں میں تھوڑا سا فرقی اٹک کے چوک پہ اگر ایک بدماش گالی نکالے اور نمبر پہ مولوی گالی نکالے سڈے بندیال کے ملکا نٹ منگوائے نٹ شادی ہوئی نا لاہور سے نٹ مگوا نٹوں نے جب میدان لگایا نا تو ملک سارے بیٹھے تھے کرسیوں پر ایک ملک صاحب ذرا ساملے رنگ کے تھے کالے رنگ کے تھے تو جب نٹوں نے کام شروع کیا نا تو وہ جو ساملے سے ملک صاحب تھے نا انہوں نے ساتھ والے بندے سے بات کرنی چاہیے نٹ نے دیکھ لیا تو نٹ تو نٹ ہوتے وہ آیا وا کہ سائیں تو ساتھا چپ کر کے باؤ لیکن لوگوں نے کیوں پتا لگ سی ملک کون ہے تو نٹ کون ہے علمائے آپ تو صحیح زبان استعمال کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بدماش کون ہے اور مولوی کون ہے گندی زبان کیا ہوتی ہیں اور ستھری زبان کیا ہوتی ہیں گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے بھائی تمہاری زبانیں چلتی ہیں ہماری نہیں چلتی یہ کینچی کی طرح چلتی ہے بے شک, بے شک. یہ کینچی کی طرح چلتی ہے بے شک. لیکن ہمیں اس کے تقدس کا لحاظ ہے اور تمہارے متعلق میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں تم کی جانے شیخ القرآن کون ہے کھوتے نو کی پتا بھی گلو کند کی ہوگی مجھے کیا پتا ہے کہ شیخ القران کون تھا تو شیخ القران کی عظمتوں کو کیسے جانے اس کے دل میں قرآن کی محبت کتنی تھی اور وہ امریت کے سامنے کس طرح ڈسٹ کے بعد کیا کرتا تھا ہم نے گالی بالکل نہیں نکالنی کسی کی کردار کشی ہم نے نہیں کرنی کسی کا نام ہم نے اسٹیج پہ نہیں لینا ہے جو پتھر مارتے ہیں نا وہ خود شیشوں کے گھر میں ہیں جو بریلوی طبقے کے سمجھدار اور سنجیدہ فہمیدہ لوگ ہیں وہ اپنے علماء کو پابند کریں اپنا مسلک بیان کرو اپنے مسلک پہ دلائل پیش کرو جتنے سپ کرنے جی کر لو ایسا اکو ویری موسا دی لاٹھی سٹنی ہے تو ان اللہ سورے ہمارے پاس تو قرآن ہے ہمارے پاس تو قرآن ہے یہ تانوں تشریح چھوڑ دیجئے جی شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن آدھا شہید زندہ نے یہ جی شہید بھی میے تو توبہ پھر لوگ بچارے کہتے ہاں یہ شہید نو میت آخ دے میں نے کہا میرے دوست یہ بتا شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پاکستان میں علماء شہید ہوئے مولانا اکنواز شہید ہوئے مولانا فاروقی شہید ہوئے مولانا عالم تارق شہید ہوئے اسار القاسمی شہید ہوئے مفتی نظام الدین شامزی شہید ہوئے بڑے بڑے علماء شہید ہوئے جنازہ ہوا کہ کوئی نہ غور سے بولو کتنے بندوں نے پڑھا ہزاروں آدمی بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے پارک بھر گئے باغات بھر گئے شہید کا جنازہ ہے چار پائی سامنے ہیں سفیں لگ گئی ہیں امام مسلے پہ آیا اس نے کہا نیت سن لو شہید کا جنازہ ہے نیت سن لو چار تکبیر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ دے درود نبی پاک کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے بولو دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے یہی کہیں گے یہی کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے بچو آج تا میت آخ نا کل بویں سڈے گاٹے لگ جائیں بے نو میت کہہ دینے یہ ضرورت ہی کہ آج بھی میت نہ آخ تج میت آخی ہے قرآن دی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو نے کیوں کہا دعا واسطے حاضر اس میت کے یہاں ایک اور مسئلہ بھی بندیال بھی حل کرنا چاہتا ہے عام فہم ہے لوگ جلدی سمجھ جائیں گے ولی کا جنازہ شیخ ابد القادر کا جنازہ تھا علی حجویری کا جنازہ تھا سلطان باہو کا جنازہ تھا امام ابو حنیفہ کا جنازہ تھا آج بھی کوئی پیر فوت ہو جائے جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دو بندیوں تو پیر ہو ہی کوئی نہ اے پیر سارے انہوں کو نہ. پتنی پیر نے کے پیر نے ولی نے کے ولے نے پیر سارے تیرے پاس جو دن میں تیری دولت لوٹے دن میں تیری دولت لوٹے رات کو تیری عورت لوٹے یہ تیرے ہیں یہ تیرے پیر ہیں آج بھی فوت ہوتے کہ نہیں ہوتے جنازہ ہوتا کہ نہیں ہوتا سفید درست ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا صنا واسطے اللہ کے درود نبی پاک کے لیے دعا اس میت سے نہیں تکوالو دعا اس میت سے نہیں, نہیں, سے نہیں, نہیں, نہیں کہتے وہ یار ایڈے واپ بھی نہ بنو اگو ویکھو تو سی جنازہ کس کا ٹر جاؤ یار شیخ ابدل کادر جی کا جنازہ علی حجویری کا جنازہ مین آخ لین دے دعا اس میت سے نہیں دعا اس میت سے نہیں اور نہیں او نہیں جب تک بزرگ زندہ تھا جب تک ولی زندہ تھا جب تک عالم زندہ تھا میں اس کی دعاؤں کا محتاج تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی دعاؤں کا محتاج نہیں وہ میری دعاؤں کا محتاج ہے جنازے میں کہیں گے دعا واسطے حاضر اس اب سے دعا نہیں کروانی میت کے لیے دعا کر تو جو آپ کی کٹ کر دوں موڑ مڑ جاؤں نہیں موڑ مرتا ہوں یا ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں مروں گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں آج تک دنیا میں کوئی فاتح ایسا نہیں آیا کوئی پرچم کشاہ ایسا نہیں آیا کوئی فلسفر ایسا نہیں آیا کوئی سائنسدان ایسا نہیں آیا کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے اپنی زندگی میں موت سے پہلے یہ کہا اے لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا مجھے اپنے مرنے کا غامہ آج تک کوئی ایسا نہیں آیا دو گھنٹے تقریر کر کے خطیب کہتا ہے یار حالے تھے بہ کچھ کہنا سی وقت ہی نہ رہا سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کیا لیکن یہ کہتے ہوئے چلا گیا زندگی نے وفا نہیں کی موت نے شکنجہ کس لیا بہت کچھ کرنا چاہتا تھا نہیں کیا ہر پرچم کشا ہر فاتح ہر بادشاہ ہر شہنشاہ ہر فلسفر ہر سائنسدان یہ کہتا ہوا چلا گیا زندگی نے وفا نہیں کی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا میں وہ کچھ نہیں کر سکا اٹک کے لوگوں اس دنیا میں صرف آمنا کا لال ہے اس دنیا میں صرف میرا نبی ہے جس نے اپنی وفات سے تین مہینے پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا اور لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا اور اوپر سے میرے رب نے کہا ار یوم تو لکم دینا کم و تو کم تو لکم السلام دینا میرے نبی نے عرفات کے میدان میں کہا تھا ترک تو فی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی کتاب اللہ پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سنتی اور دوسری اپنی ضور سے بولو اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں شادی کیسے کرنی ہے غمی کیسے صاحب کہہ رہے تھے نا بھائی جی نکاح پڑھان کا میرا آیا نا مار کی رکھنا اکے شرم محمد وہ تھانوی صاحب اس کو اس طرح بیان کر کے گئے بھائی لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی ارم محمد کے بڑے پابند سان بڑا پیار ہے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تھانوی صاحب کی بات کی تردید کرنے لگاؤں نہیں حضرت اس واسطے شرح محمدی مار نہیں رکھ دے اس واسطے رکھتے نے بھائی وہ سوا بتی روپے <اقف> <تصف> فیدہ. فیدہ اتنے فائدہ نظر آدھا سوا روپے اس میں فائدہ نظر آتا ہے نکاح شری مار شری پچھے تو بڑی شریعت نو ٹیکا دیا ہے مہندی کا جلوس توں نے نکالا چراغا کیا، آتش بازی تھی نے کی رات مجرے میں گزاری کنجر بلائے محلے کا سکون تباہ کیا ساری رات نکالا ویلا آیا مار جڑا نا جی اے شرم محمدی دے مطابق رکھنا کیوں او بچا تے تے پاکستانی قوم پھر بچت پھر شریعت بھی یاد آئی نے مرنے کے طریقے پرنے کے طریقے شادی کے طریقے کے طریقے تجارت کے طریقے سیاست کے طریقے جنگ کے طریقے سلوں کے طریقے مسجد میں آنے کے طریقے نکلنے کے طریقے وضو کرنے کے طریقے نماز پڑھنے کے طریقے سہری کھانے کے طریقے افطاری کرنے کے طریقے حج کرنے کے طریقے سواری پہ سوار ہونے کے طریقے اترنے کے طریقے اٹک کے لوگوں بال کٹوانے کے طریقے ناخن اتارنے کے طریقے تھوکنے کے طریقے پیشاب کرنے کے طریقے بتائے اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں میری سنت پہ عمل کرنا میرے اسوے پہ عمل کرنا میرے طریقے پہ عمل کرنا لقد کا نل تم فی رسول اللہ اس و اپنی سنت کو چھوڑا تئی سالہ زندگی کے طور طریقوں کو چھوڑا اور فرمایا علیکم بے سنتی بس ال خلافائے میری سنت پہ عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. اگر آپ کی توجہ ہو ایک بات یوں ہی میں آ گئی ہے کرتا چلو نبی ہمارے لیے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ بولو بولو بولو لقد کان لکوم فی رسول اللہ ہے اس وطن حسنا میرے نبی کو دیکھو اس کے مطابق زندگی گزارو اٹک کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے نبی نمونہ تب بن سکتا ہے جب نبی بشر ہو اگر نبی بشر نہ ہو نور ہو نہ کھائے نہ پیئے نہ خرچا نہ اخراجات اور لوگوں سے کہے تجارہ صحیح کرو اے پورا تولیا کرو اگو لوگ آخن گے ہاں تیرا نہ کوئی کھان والا نہ کوئی تیرا پینے والا سڈے گھر چیک اٹھارہ بندے نے ایسا انہوں نے کھوانا تہو ج مسئلے کرنے ہوئے نا تو یہ مسئلے کرنے ہوئے نا دمولہ نہیں بن سکتا تھا لاغا. نبی اگر نور ہوتا شادی نہ کرتا بیوی بی نہ ہوتی لوگوں سے کہتا بیویا بی چنگا سلوک کرو لوگ کہتے تیری ہے کوئی نہیں نا یہ تیری ہوں تو تین پتا لگتا بھائی ان کس طرح کا وتاؤ کرنا چاہیے تیری ہے نہیں نا تبھی ایسی باتیں کرتا ہے میرے نبی نے نبی جب بشر بن کے آیا پہلے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اور پھر لوگوں سے کہا اوے لوگوں بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو میں نے دیکھو میں گیارہ بیویاں سلوک کر کے وکھا چڑھیا نبی نمونہ تب بن سکتا تھا جب نبی کیا ہوتا زور سے بولیے نبی کیا ہوتا بشر ہوتا نبی پاک نے اپنی زندگی سے زندگی کے آخری لمحات میں قوم کے حوالے دو چیزیں کی کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب و سنتی اور ایک اپنی زندگی کے طور طریقے اس و اور سنت قوم کے حوالے کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعا فرمائیں وما علیہ کو اتا اللہ نمبر کے شہر کی پانچ پانچ سے ہزار نمبر کے شعر ہے نجید ملاڈو پتہ ایسا ایشا جی تو سنت کے ساتھ اینڈ سیڈز مارکر دکان نمبر چھ شبی مارکیٹ نیز ڈے گراؤنڈ ہائی سکول روڈ جہاں روڈ سواوی پروپرائٹر انواشی توہید موبائل نمبر زیرو تین سو